اس کی حقیقت یہ ہے بھائی کہ آلہ حضرت کا وصال ہوا ہے انیس سو بیس میں تو کتنے سال ہوئے نبے تو 90 سال کا کوئی عادی موجود نہیں جو تصویر کو پہچانے کے آلہ حضرت کیا ہی نہیں تو اس لیے بیکار ہے بھائی تصدیق تو وہ کرے گا نا جس نے آلہ حضرت کو دیکھا کہ وہ سمجھے ہاں بھائی یہ آلہ حضرت میں نے دیکھا یہ ان کی تصویر ہے تو کوئی 90 سال نہیں بلکہ سو برس کا آدمی ہونا چاہیے کم سے کم 10 برس کی عمر میں دیکھا تو چونکہ کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو تصدیق کرے اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے اس بارے میں کہ وہ آلہ حضرت کی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور پھر خود آلہ حضرت اس کے خلاف تھے اس لیے اگر وہ ہے بھی تو اس سے آدمی کو احتیاط برتنی چاہیے جی آپ بولیے